اور یہودی بولے نسران کچھ ناؤ اور نسران بولے یہودی کچھ ناؤ حالان کے وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے